ہرگز ناؤ کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان کی بندک سے منکر ہوں گے اور ان کے مخالفت ہو جائیں گے